شاید تشریف لے گئے ہیں سوانا بھائی کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ اللہ سنی مسلم بھائی آپ بھی تشریف لے آئے طبیعت شریف ٹھیک ہے جناب آپ سب کی خیر وافیت سے ہیں آپ سب اللہ خیر اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہی ہوں انشاءاللہ شاء تعالی آج ہم اپنا درسے صحیح مسلم شریف کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے جوڑیں گے حسب معمول انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سعیدی اعلیٰ حضرت علیم البرکتر دی اللہ تعالیٰ اللہ پاک کے چاند اشار اور اس کے بعد پھر صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو جو بھائی اوے ہیں یا ادھر ادھر بزی ہیں اگر وہ آ سکتے ہیں تو ان کو بلا لیا جائے تاکہ روم میں کچھ رونق ہو جائے <تصفح> صلی اللہ علیہ رسول لہ وسل مائل کیا اللہ بل سالی یا رسول اللہ. یا حبیب اللہ یہ ناز شریف ہے زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن ناز شریف بہت پیاری ہے تو اس کے چند اشعار پڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ساتھ کرتا جاؤں کیونکہ الفاظ ذرا بعض مقامات پر مشکل بھی ہیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں اہل سرات رو ہے امین کو خبر کریں اہل سیرات روح امی کو خبر کریں جاتی جاتی ہے, ہے شر کرے آل عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے پل شراد پر جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کو چاہیے کہ وہ جا کے جبریل امین علیہ السلاط السلام کو خبر دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے گزرنے کا وقت آ گیا اپنا پر بچھا دیں آخر اپنا پر جو اس کو فرش کر دیں پولیس رات کے اوپر اہل سرات روحیں امین کو خبر کریں اہل سرات روحیں امی کو خبر کریں جاتی ہے امت نبوی جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں ان فتنہ حسر سے کہہ دو ہزر کرے ان فتنہ حسر سے کہ دو ہزر کریں, کریں نازوں کے پال آتے ہیں نازوں کے پالے آتے ہیں رہس گزر کریں نازوں کے پالے آتے ہیں نازوں کے پالے آتے ہیں رہ سے گزر کریں نازوں کے پال آتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لکمائے تر کھلائے کیوں نازوں کے پالے آتے ہیں نازوں کے پالے آتے ہیں راہ سے گزر کریں اعلیٰ عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حشر کے جو فتنے ہیں ان سے کہہ دو حضر کریں پرہیز کریں رک جاؤ خبردار تمہیں نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے غلام جو نازوں کے پالے ہوئے سرکار نے ناز نازوں سے پالا ہے ہم کو تو وہ آ رہے ہیں راہ سے گزر کریں وہ تو گزرنا ہے تو فتنے حشر کے جو ہیں وہ مانڈ پڑ جائیں خبردار مصطفیٰ کریں حصے صلی اللہ تعالیس کی امت گزرنے والی ہے ان فتنا کہہ دو حضر کریں نازوں کے پالے آتے ہیں نازوں کے پالے آتے ہیں سے گزر کریں اور بہت ہی پیارا شیر ہے بد ہیں تو آپ کے ہیں یا رسول اللہ بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہاں کے ٹکڑوں سے تو یہاں کے ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کی دل کرے ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے یارسول صلی اللہ تعالی علیہ کا وسلم ٹکڑوں سے تو یہاں سے پہلے ٹکڑوں سے تو یہاں سے پہلے ٹکڑوں سے تو یہاں سے پہلے ٹکڑوں سے تو یہاں کے پہلے اے رخ کدھر کریں آپ عرض کرتے ہیں کہ بد ہیں تو آپ کے ہیں یارسول اعلی حضرت تو بڑی شان والے ہیں تو ہم جیسے نکموں کی ترجمانی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلاط اسلام بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو وہ آپ کے اللہ اچھے ہیں یا برے ہیں جس طرح کے بھی ہیں تو آپ کے ہی نا ٹکڑوں ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کدھر کریں یارس اللہ آپ کے در کے ٹکڑے کھائیں گے آپ کدھر جائیں کدھر کا رخ کریں یا رسول اللہ علیہ سلاد اسلام کس طرف جائیں بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کدھر کریں سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کا حضور اپنے کرم پر نظر کریں آ کا حضور اپنے کرم پر نظر کریں حضور اپنے کرم پر آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں اعلیٰ برکت رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم جیسے میں کمینوں اور گناہ گاروں کی ترجمانی کر رہے تھے سرکار ہم کمینوں کے اطبار پر نہ جائیں یا رسول اللہ علیہ وسلم ہماری عادتیں تو بڑی ہی بری ہیں تو آپ ان کی طرف نظر نہ فرمائیں رسول اللہ آپ اپنے کرم کو سامنے رکھیں رسول اللہ اپنے کرم کا واسطہ صدقہ ہم سب کو عطا فرمائیں ضرور آپ اپنے کرم پر نظر رکھیں کمیم اپنے کرم کی طرف نظر رکھتا ہے آپ ہمارے عیب نہ دیکھیں ہماری نہ دیکھیں اللہ اکبر کل کے رضا ہے خنجرے خو خار برق کل کے رضا ہے کنجرے خو خار برق آرداس کہہ دو خیر منائے ناشل کریں آرداس کہہ دو خیر منائے آرداس کہہ دو خیر منائے ناشل کریں آد کہہ دو خیر سعید الامبیا ابل مرسلی اجمائین وزز حاضرین و سامعین صحیح مسلم شریف کی ایک روایت کے بارے میں گفتگو کریں گے حضرت سیدنا ابو ردی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی پیارے سے حابی آپ اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ غزو حنین میں تھے تو وہاں ایک شخص تھا جس کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا تو وہ لشکر میں آیا بھی مسلمانوں کے ساتھ رہا بھی مسلمانوں کے ساتھ کام بھی سارے مسلمانوں والے کرتا تھا تو لڑائی شروع ہونے سے پہلے رب کے پیارے محروب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا حاضہ بن اہل نار یہ بندہ دوستی ہے یہ جہنمی ہے تو سب لوگ حیران تھے اور مسلم شریف کے ساتھ ساتھ جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے تو وہاں بھی اس کے اسی طرح کی روایت موجود ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ جہنمی ہے تو صحابہ کرام علیہ مردوان حیران ہوئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو جہنمی فرما رہے ہیں اور یہ بندہ سارے کام مسلمانوں والے کرتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے جو کچھ بھی اس وقت کے فرائض تھے وہ سب پورے کرتا ہے اس نے داری بھی رکھی ہوئی ہے جبا کبا بھی پہنا ہوا ہے سارا کچھ کرتا ہے تو اس کو سرکار فرمارے جہنمی ہے جہاد کرنے کے لیے بھی نکلا ہوا ہے تو حیرت تھی لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کسی نے کچھ بات تو نہیں کی وہ جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ شخص بہت بہادری سے لڑا بڑی جان جان نشاری کی اس نے بڑی جمع مردی کے ساتھ لڑا بڑی جرت دکھائی بڑی بہادری دکھائی اب اس کی بہادری اور جرت اور جان نشاری دیکھ کر بہت سارے لوگ جو تھے وہ پریشان ہو گئے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ کچھ کمزور ایمان والے دگمگا جاتے کہ پتہ نہیں اب ایسا اچھا بندہ ہے ایسے عمل کر رہا ہے ایسی لڑائی کر رہا ہے اور صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے یہ جہنمی ہے تو پھر جنتی کون ہوگا تو یہ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم کے پاس چلے گئے جا کے یا کیا یاسلم وہ دیکھیے نا ذرا کس جمع مردی کے ساتھ لڑ رہا ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے تو آکا کریم علیہ السلاۃ وسلام کا فرمان تھا کسی نے یہ ضرورت تو نہیں کی کہ اس پر کوئی بات کر سکے کوئی آگے سے بات کرے تو پھر خاموش ہو گئے لیکن دل میں یہ خیال تو آ رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلط والسلام یہ فرما جہنمی ہے اور وہ لڑ رہا ہے تو آپ نے جس اس کو دوزخی فرما دیا جہنمی فرما دیا تو پھر کسی نے آ کے ارض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ جس کے مطالعہ کا آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے تو وہ تو بڑی بہادری اور ضرورت کے ساتھ لڑا اور مر گیا تو آپ نے فرما وہ پھر بھی دوزخی ہے تو بعض صحابۂ کے نام علیہم ردوان جو تھے وہ عقا کریم علیہ السلاط والسلام کے فرمانے ذیشان کا مطلب کما حق کو سمجھ نہ سکے یہاں تک کہ کسی شخص نے اطلاع دی کہ وہ شخص ابھی مرا نہیں تھا زخمی تھا تو رات کے آخری حصے میں وہ زخم کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکا تو اس نے خودکشی کر لی تو اس نے خودکشی کر لی آپ نے فرما اللہ اکبر اللہ اکبر عنا عبداللہ و رسول انا عنا عبد ہُسول ہوں سرکار علیہ سما میں, میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا رسول ہوں پھر آپ نے حضرت بلار الدی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ انائے جنت اللہ نفس مسلم بے شک جنت میں مسلمان ہی داخل ہوں گے بے شک اللہ تعالی اس دین کو فاسکوں کے ذریعے سے بھی تقویت عطا فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فاسکوں کے ذریعے سے بھی دین کی امداد کروا دیتا ہے تو حضرات گرامی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان ذیشان نے بتا دیا اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ملتے جلتے اس کے ساتھ ہیں کئی اور کتابوں میں مذکور ہیں تو آپ کے فرمان نے بتایا کہ ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے اس کا عمل ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کو جانتے ہیں اس کے ظاہری اعمال سے بھی واقف ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا آق کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی واقف ہیں اور دوسرا حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ خودکشی کرنا حرام ہے کتنا برا فعل ہے جو علم ہونے کے باوجود کرے اس کو حلال سمجھ کر کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور کافر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کر لیں گے تو دنیا کے جناب غموں سے دکھوں سے تکالیف سے نجات پالیں گے لوگ سمجھتے ہیں ہم زندگی سے تنگ ہیں تھوڑی سی تکلیف آئی تو ہم زندگی سے تنگ ہیں ذرا سا بخار ہو گیا کہا ہم زندگی سے تنگ ہیں مالی تنگ دستی آگئی کہا ہم زندگی سے تنگ ہیں خودکشی کر لیں گھریلو نچاکی ہو گئی تو کہا کہ اب خودکشی کر لیں تو بظاہر یہ بڑا آسان سا عمل لگتا ہے جی اپنی جان کو ختم کیا وہ دنیا کی تنگیوں سے تکلیفوں سے نجات کیا پانی اس نے اس پر آخرت کی تنگیاں اور مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو حرام فیل قرار دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہر شخص کے انجام سے باخبر ہیں ٹھیک ہے اس روایت میں آپ دیکھیں کہ کتنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خبر دی دی کہ سرکار علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہی ہوا جیسا کہ اس کے متعلق فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عمر ردی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن سرکار صلی اللہ تعالی وبارک وسلم تشریف لائے آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں تو ایک دائیں ہاتھ میں آپ کے ایک طرف تھی ایک ہاتھ میں آپ نے پکڑی ہوئی تھی اور دوسری جو تھی وہ دوسرے ہاتھ میں آپ نے پکڑی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ فی اسماؤ اہل جنت اسماؤ آبا قبائل فرمایا کہ اس کتاب میں جنتیوں کے نام ہے ان کے باپ دادا کے نام ہے اور ان کے قبیلوں کے نام ہے اور آخر میں جو میزان لگائی گئی ہے اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی یعنی جتنا حساب کر دیا گیا ہے اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی اور فرمایا کہ جو دوسرے ہاتھ والی کتاب ہے اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے دی گئی ہے تو اس میں جہنمیوں کے نام ہے ان کے اباء اجداد کے نام ہے ان کے قبیلوں کے نام ہے اور آخر میں جو ٹوٹل دیا گیا ہے اس میں نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا اس کو امام ترین نے دوسری جلسفہ چھتیس پر روایت کیا تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہر شخص کے انجام کی خبر ہے تمام اہل جنت تمام اہل دوزک ان کے انجام کی بھی خبر ہے ان کے قوائد بھی سرکار علیہ صلی وسلم کے پاس موجود ہیں دنیا کے کسی انسان کا کوئی عمل آپ سے پوشیدہ نہیں ان پاک نے فرمایا بس اللہ عموم و رسول اللہ تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی وسلم تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں اس لیے حق یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ کی غلامی اس انداز میں کی جائے کہ لجپال آکا کریم علیہ وسلم اپنی نظر کرم رکھیں اپنی نظر شفقت رکھیں اور سیدی سید حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کی صبح برکت شعر پر اختتام کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مٹ جائے نا بندہ مت جائے نا سے وہ بندہ کیا ہے بندہ مت جائے یہ نا سے وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بندہ مٹ جائے نا کا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب قیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تفیل ہماری آج کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توفیل ہم سب کی غلطیاں کو کہیں گزر فرمائے بلاگ المین جی وعلیکم السلام و اللہ وبرکات وادل بھائی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں آپ سُنیں کیسے ہیں فراز بھائی آپ کیسے ہیں سب خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بالخصوص عادل بھائی آپ نے دعا کے لیے کہا اللہ تعالی سب کی پریشانیاں جو ہیں ان کو دور فرمائے سب کے نیکا حاجات پوری فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے شہادت کی موت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں نصیب فرمائے اور مدینہ شیف میں سرکار کے قدموں میں مدفن عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبی بے کریم علیہ وسلام کے تو خیال مدینہ طیبہ کی باقی بار بار بادبہ نصیب فرمائے جو کچھ ٹھیک پڑا اللہ تعالیٰ اس کا سواب میرے شیخ کامل استاذ پیر پیر ابو محمد محمد الرشید رشید صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے نہیں بھائی وہ مجھے ٹائم نہیں مل سکا تو بہرحال اچھا وہ آپ فتیم مبین کہہ رہے تھے اصل میرے سالے کا نام فوض الفوض المبین ہے ٹھیک ہے وہ आप ابھی طرح تھوڑی سی کنیکشن کر لیجیے گا الفوض المبین تو نہیں اسی رات میں میری تو کوئی بات نہیں دوبارہ ہوئی اتنا ٹائم ہی نہیں بلا بلکہ میں آ ہی نہیں سکا ہوں دوبارہ آنا نیٹ پر نہیں آیا ہوں کیونکہ لائٹ بہت آف رہتی ہے تو آ جائیں مائک پر تشریف لائیں السلام علیکم جی وہ آیت تلاش کر لی تھی ایک گھنٹے کی محنت کے بعد آیت مل گئی بھائی کافی بھائیوں نے نوٹ ڈاؤن بھی کر لی تھی اور جو بھائی سوالات کر رہے تھے ان سے کافی ڈسکشن ہوئی کافی دیر اور میں اور باہر دلیل میں نے تو واقعی میں شش کر اٹھانے کیا واقعی مالا حضرت وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے کہ پوری ڈیٹیل سے پڑھا جائے بہرحال وہ آیت مجھے مل رہی تھی وہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 41 تھی بائیسو بارہ کے اندر وہ آئے تھے اکتالیس ہی تھی تو بڑا واضح طور پہ یہ بات لکھی ہوئی تھی تو دراصل میں نے کہا آپ نے کہا تھا دوسرے دن آئیں گے تلائل وغیرہ دیں گے بتائیں گے مزید لیکن میں مس کر گیا تھا آپ کا وہ سیشن لیکن آپ یہ آپ نے بتایا کہ آپ نہیں آ سکے تھے سر آپ شام کو ہماری شام کو آپ آئیں گے اگر دوبارہ تو گے آپ کے پاس ہے ضرور کچھ بتائیے گا تاکہ کہ کتاب کو سے جی یہ تو بڑا مسئلہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی رضائے مدینہ بھائی وعلیکم السلام و رحمت اللہ آپ عادل بھائی لائٹ کی جو صورتحال حال ہے ابھی تو کچھ بہتر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ کرے کہ کچھ ایسے ہی بہتر ہی رہے ورنہ میرے ساتھ سے یہ مسئلہ تھا آپ کو شاید یاد ہوگا پچھلے سال بھی جب ہم نے شروع کیا تھا صبح کے وقت تو آپ کے ہاں شام ہوتی تھی اس وقت تو جب میں نے شروع کیا تو چند دن کیا تو اس کے بعد لائٹ بند ہونے شروع ہوگی اس وقت تو اب یہ اس وقت شروع بھی تھا رات کے گیارہ بجے تو اب اس وقت بند ہونے شروع ہوگی پتہ نہیں کوئی آزمائش ہے اگر آپ دعا کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے آدمی نام السلام علیکم پیارے پیارے علامہ آصف شہید صاحب کی گھر والوں یا ان کے فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں کیا حالات ہیں حالات کیسے چل رہے ہیں یا پرائیویٹ میں جا کے بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر آسر سنا تو ضرور بتائیے گا کیا سلسلہ چل رہا ہے ان کے بچے وغیرہ پڑھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے تو میں اپنی ذاتی مصوصیات کی وجہ سے نہیں آ سکا اس میں سے میں جاننا چاہ رہا ہوں جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ عادل بھائی ابھی تو میرا اصل میں وہاں رابطہ نہیں ہے کسی کے ساتھ وہ ان کے جو بھائی تھے وہاں ہوتے ہیں وہ بھی میرے خیال چلے گئے واپس دبئی سے آئے تھے تو اب ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جس کے ساتھ میرا رابطہ ہو تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے مہینے ان کا عرصہ ہوگا تو پھر شاید وہاں جاؤں میں تو بس اللہ تعالیٰ مہربانی فرمایا جی وہ مالک ہے وہ روف الرحیم ہے وہ کفیل ہے وہ بچوں کو بھی بہتر مستقبل طافرمائے آپ سب بھی دعا کیا کیجیے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی رزاء الدینہ بھائی آپ آج لیٹ آئے ہیں ایک اور, اور ایک عالم صاحب آتے تھے جی وہ کون سے اچھا علامہ اشرف القادری صاحب آتے تھے بزم رضا صاحب جی جی وہ آتے ہیں اب, اب وہ نہیں پتا مجھے ان کی اس ترکیب کا عادل بھائی میرے علم میں نہیں ہے کچھ بھی وہ فاروق بھائی یا رضوان بھائی اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہوں ان شاء اللہ ڈسکس کر لیجیے گا میرے علم میں نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں نہیں نہیں رضا دینا بھائی ایسا کچھ مسئلہ نہیں ویسی میں نے کہا کہ آپ لوگ جو اچھے لسنر ہیں تو آج آپ بہت کم لوگ تھے تو پھر اس لیے میں نے بس ہاتھ ہی لگوا دیے ابھیان مختصر کر دیا میں نے مم کہا کہ چلے پھر صحیح انشاءاللہ تعالی تو دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کو استقامت بخش دے جی جی بالکل عادل بھائی آپ کھانا کھا کے سہلی کے ساتھ آ جائیے گا اور گفتگو کیجیے گا کوئی بھائی مائک لے لیں جن کو مائک چاہیے فراز بھائی آپ اگر فری ہیں تو آپ مائک پہ جائیں یا کوئی بھی بھائی مائک سنبھال لیں یا اگر کوئی ناشریف لگانی ہے تو نا شریف لے کر دیں میں مائک فری کر رہا ہوں آپ سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ